رسول اللہ صلی ان بھی عرض قومن اہلی کتاب بے شک ہم ہوتے ہیں بھی ارضی قومن ایسی قوم کی زمین پر جو اہل کتاب ہیں اہل کتاب قوم کی زمین پر ہم ہوتے ہیں بے شک ہم بولتے ہیں ایسی پر جہاں ہوتے ہیں پتھروں میں اس کے علاوہ اور کسی پر تم بھولو اور حضرت عمر اور مشرف عورت کے سلسلہ تین منٹ سے چاندی نکالا بٹا وہ انب صاحبۃ خصنی رضی اللّہ قالیٰ ابو صالبا خوشنی رضی اللّہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں الطو یا رسول اللہ میں نے کہا اے لہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ناب قوم اہل کتاب یقیناً ہم اہل کتاب قوم کی زمین پر ہوتے ہیں افا نہوفی عنیتی ہم تو کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا لیں کالا آپ نے فرمایا لا تلوفی تم اس میں نہ کھاؤ اللہ مگر اللہ یہ کہ تم اس کے علاوہ کچھ اور نہ پاؤ یعنی اہل کتاب کے برتن ہو کوئی اور برتن نہ ہو فغ سی روح تو انہیں دھو لو اور اس میں کھا لو متفق حیس کی پڑھیے اپنے نا لبن سے پھر اکل کا چرن گئی ہے جتوں حدیث پڑھیے دھیان سبق چ رکھیا کرنا وآن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے رویت ہے انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے آپ کے ساتھیوں نے تبدعو وذکیا ممزادت مرآت مشرکت مشرکہ عورت کے مشکیزے سے متققن علیہ کی حدیث طبیلن بخاری مسلم نے یہ بات نقل کی ہے لمبی حدیث میں یعنی حدیث کافی لمبی ہے ابن حجر نے اس کا چھوٹا سا ٹکڑا ذکر کیا ہے جو باو کے متعلق تھا۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم ان کا سارا قادح پیالہ قا فر دونوں پر فتحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ٹوٹ گیا فتح خدا مکان من تو ٹوٹی ہوئی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی تار لگائی چاندی کی تار لگا کے اس کو جوڑا اخرجہ البخاری اس کو نکالا ہے بخاری نے خوشنی ابھی یہ کیا سی گا ہاں جی اسما ستا مقبرہ میں سے ہے جری غلط ہے یا کے ساتھ سالبہ تا کی تا پر زبر کیوں پڑی ہے یہ جی ماضی ہے اس فیل کا ہاں جی غیر منصرف ہے یہ ابھی کا مدافل ہے مدافل مجرور ہوتا ہے لیکن غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس پر کسرہ نہیں آیا غیر منصرف کی نسبی اور جری حالت فتح کے ساتھ ہوتی ہے وعن ان ابھی طلبا خوشانی یہاں یا کے نیچے زیر کیوں پڑی ہے صفت بن رہی ہے ابھی کی الخوشانی ابھی کی صفت ہے ابھی طالبہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اس عدیث میں واضح ہے کہ اہل کتاب کے برتنوں میں کھانا پینا جائز نہیں ہے ہاں اگر اور کوئی برتن نہیں ملتے تو پھر دھو انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے متبادل یہی ہے کہ ان کے برتنوں میں نہ کھایا پیا جائے کیونکہ وہ حرام چیزیں بھی پکاتے کھاتے ہیں تو اس لیے ان کے برتنوں سے بھی بہتر ہے ہاں خنزیر اب بھی کھاتے ہیں مینڈک چوہے بلیاں بھی کھاتے ہیں اور بھی بڑا گند کھاتے ہیں یہ ادو ن سارا اح کتاب مشرق بھی اسی طرح انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے تو سی گا کیا سی اصحاب صاحب کی جمع اصحاب صحب. صاحب صاحب مشرقات یہ مشرقہ مشرقہ یہ کیا سی گاحمان اشراقر کو اشراق فاہ وا مشرقن انا قاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سارا ان کا سارا کیا سی گا باب ان کا سارا ان کا سیرو آگے پڑھیں جی چلو کوئی اور پڑھ لے جس مان پر اپ لیکن جس باب تو پڑھو نا ازالہ ازالۃ النجاسات اللہ علیہ وسلم مالک اللہ تعالیٰ شراب کے بارے میں اللہ کا کرم اسماعیل کذر چلو چلو جلدی یا استاد جی کو سايت پکار رہے نجاست کو زائل کرنے کا اور نجاست کا بیان عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں سئلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الخمر تتقذ خلن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کا سرکہ بنا لیا جائے آپ نے فرمایا لا نہیں اخراجہ مسلم ترمدی ہوں اس کو مسلم اور ترمدی نے نکالا ہے اور کہا ہے حدیث حسن صحیح یہ حدیث حسن صحیح ہے یعنی شراب حرام ہے نا جب ایک چیز حرام ہو جاتی ہے اس سے ہر قسم کا فائدہ حاصل کرنا حرام ہوتا ہے شراب آرام ہے اس کو پینا بھی آرام ہے اس کو بیچنا بھی حرام ہے اس کو خریدنا بھی حرام ہے اس کو کسی بھی کام میں لانا حرام ہے حتا کہ اس کو سرکہ بنا کر استعمال کرنا بھی حرام ہے جب شراب بن گئی وہ حرام ہو گئی اس کے بعد وہ سرکہ وہ بنانے کا طریقہ آپ کو پھر بعد میں سکھائیں گے ابھی یہ سمجھ لیں کہ بن جاتا ہے سرکہ کیمیائی عمل کے ذریعے اس کو سرکہ بنایا جا سکتا ہے شراب کو نہیں سرکہ تو استعمال ہوتا ہے سالن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے کھایا جاتا ہے نیم الدام الخلو بہترین سالن ہے سرکہ کئی چیزوں کا بنتا ہے عام طور پہ ہمارے یہاں انگوری سرکہ اور سیب کا سرکہ زیادہ چلتا ہے تو ستوں کے بیٹھ نہی سے یعنی انص نے مالے کر دی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں لما گانا یوم خیبارہ جب خیبر کا دن تھا ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو فنادا انہوں نے اعلان کیا یقیناً اللہ تعالی اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں تم کو منع کرتے ہیں گھریلو گدوں کے گوشت سے فنہا رج سن یقیناً وہ رجس ہیں ناپاک ہیں دی یعنی دی جس, دی جس دی کو دی انسان ناپسند کرے اس کو رجس کہتے ہیں خواہ وہ نجس ہو یا نہ ہو یہ خیبر جگہ کا نام ہے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو جگہ کے نام ہے نا جگہ کے نام وہ غیر منصرف ہوتے ہیں ایک ان میں تانیس مانوی ہوتی ہے اور دوسرا المیت یہ دو مناسر کے اسباب ہوتے ہیں ایک تانیس مانوی اور دوسری المیت کبھی لفظی تانیس بھی آ جاتی ہے تو ام کے نا جو ہیں جگہوں کے نام یہ سارے غیر منصرف پڑیں گے یومو خیبارہ تو گھریلو گدوں کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے تو گدوں کی حرمت اس سے ہر قسم کی انتفاع ہر قسم کا فائدہ حاصل کرنے کی حرمت پر دلالت کرتی ہے تو گدے کی سواری بھی اس اصول کے مطابق حرام ٹھہرتی ہے لیکن گدے کی سواری کرنا یہ ثابت ہے جو چیز حرام ہو جاتی ہے نا اس سے ہر قسم کا فائدہ اٹھانا حرام ہاں جتنا فائدہ اٹھانے کی شریعت اجازت دے اتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے و الخیلا و الحمیرہ و البالا بھی قرآن نے بھی کہا یہ سواری کے لیے ہیں اور زینت کے لیے بھی ہیں خچر گدا اور گھوڑا ہاں گھریلو گدے جو گھروں میں رکھے جاتے ہیں ایک ہوتا ہے جنگلی گدا ایک ہوتا ہے پالتو گدا زیبرا اور چیز ہے جنگلی گدھا اور چیز ہے فرق ہے دونوں میں عام طور پہ لوگ زیبرے کو جنگلی گدھا سمجھتے ہیں لیکن زیبرا ایک الگ شے ہے اور جنگلی گدھا ایک الگ چیز ہے جنگلی گدہ ہاں جنگلی گدھا حلال ہے اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں اللہ خطبہ نار ہم نے خطاب کیا رسک اللہ علم نے بیمین مینار کے موقع پر بہوآیا واحدہ دیے اور وہ آپس والے پر تھے اور لڑاق ہوا عن احمد بن خالد استعاذہ نے اپنی مذکر میں ساتوں خارجہ رضی اللہ عنہ قال عمر ابن خارجہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں خطبہ دیا وہ علی راحلته اور آپ اپنی سواری پر تھے اونٹنی پر راحلہ اونٹنی پر سوار تھے وَلُعَابُهَا لو آب يَسِيلُ اور اس کا لو آب یسیل ابینا کاتی میرے دونوں کندھوں کے درمیان بہہ رہا تھا اخراجہ احمد و ترمودی و سہا اس کو احمد اور ترمودی نے نکالا ہے اور امام ترمودی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اب اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے معقول لہن معقول جن کا گوشت کھایا جائے یعنی حلال جانور حلال جانوروں کا لعاب پاک ہے حلال جانور کا لعاب باہ پاک, باہ ہے. پاک ہے اس سے نجاست نہیں آتی قد كنت لقد كنت افرقه لقد كنت افرقه من سوده رسول لا نت میں تھی اف روکو یا اف باب ناسارا یا انسورو یا دونوں ٹھیک ہیں میں آپ کو اپنی سعودی آپ رضی کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم منی دھوتے نماز کی طرف نکل جاتے اسی کپڑے میں وہ اندر الغسلی فی اور میں اس میں یعنی اس کپڑے میں دھونے کے نشان کو دیکھ رہی ہوتی ولی مسلمین اور مسلم کے الفاظ ہیں لقد کن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو کُرچتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اچھی طرح سے رچنا۔ فیوسلی فی تو آپ اس میں نماز پڑھتے وفی القد اللہ اور ایک الفاظ ہیں مسلم کے ہی لقد کن تو یا ہوں یابی سن من صوبی میں اس کو خرجتی تھی اپنے ناخن کے ساتھ بھی زفری اپنے ناخن کے ساتھ یاب اس حال میں کہ وہ خشک ہوتی منصوبی آپ کے کپڑے سے میں آپ کے کپڑے سے منی کو اپنے ناخن کے ساتھ خورجتی جب وہ منی خشک ہوتی تو یعنی کہ نماز منی والے کپڑے میں نہیں پڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ بھی پاک نہیں ہے کچھ لوگ منی کو پاک کہتے ہیں لیکن اس کو کچا جا رہا ہے اتارا جا رہا ہے دھویا جا رہا ہے کورچنا دھونا اتارنا پھر اس کپڑے میں نماز پڑھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پاک نہیں ए, دھونے سے بھی اتر جاتی ہے بس اوقات وہ زیادہ یعنی کہ چپک جائے تو پھر وہ خرچے بغیر نہیں اترتی وہ کورچ کر اس کو صاف کیا جاتا ہے چلیں رضی اللہ نے بچی کے پیشاب کو پیشاب سے روایت ہے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وسلم نے فرمایا یو گسالو ممبول الجاریا کی دھویا جائے بچی کے پیشاب سے بچی کا پیشاب لگے تو کپڑے کو دھویا جائے وہی ورشو ممبول غلامی اور بچے کے پیشاب سے چھینٹے مارے جائیں اس کو نکالا ہے ابو داود اور نسائی نے اور اس کو صحیح کہا ہے حاکم نے یہ جو ہے نا جاریا اور غلام جاریا سی سبیا چھوٹی بچی کو کہتے ہیں یہ اس وقت تک ہے جب تک ان کی غذا صرف دودھ و ماں کا صرف ماں کا دودھ پیتے اور کچھ نہ کھائیں پیلے جب ماں کے دودھ کے علاوہ کچھ اور کھانے پینے لگیں پھر نہیں جب تک صرف ماں کا دودھ ہی کھاتے پیتے ہیں اور کوئی ان کی خوراک نہیں ہے دودھ ہی ان کا کھانا ہے اور دودھ ہی ان کا پینا ماں کا دودھ تو پھر ماں کا پھر بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا اور بچے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں گے لیکن اگر کچھ کھانے پینے لگ جائیں پھر بچی کے پیشاب کو بھی دھویا جائے گا اور بچے کے پیشاب کو بھی دھویا ہی جائے گا پھر چھینٹے مارنے سے کام نہیں چلے گا نہیں ویسے تو نہیں چل جاتا اتوار کیا کرنا ہے پھر آپ نے جہاں پہ نجاست لگی ہے اس کو ہی صاف کرنا ہے نا وہ جہاں پہ پڑے ہیں وہاں پہ صرف کریں بہ جا بہ جا چاچے گل پوری ہو جاتی جی. بچی نے نہیں بچے نے بچہ جب تک ماں کا دودھ پیتا ہے اس وقت تک اس کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں جہاں پیشاب اس کا گرا ہے کپڑے کو پاک کرنے کے لیے کافی ہے دھو لو تو بھی ٹھیک ہے لیکن چھینٹے مارنے سے کام چل جائے گا لیکن جب وہ دودھ ماں کے دودھ کے علاوہ کچھ اور بھی کھانے پینے لگ جائے <coughs> پھر اس کو دھونا ہی پڑے گا بچی. بچی کو تو کے پیشاب کو تو دھونا ہی پڑے گا پہلے دن سے لے کے چلو ماں تو بھی پی بھی لا دین یہ حکم اس کے لیے جو ماں کا دودھ پیئے باس ہاں اصماں بے کے بارے میں نہیں یب جو پہنچتا ہے کپڑے کو یعنی کپڑے کو لگ جاتا ہے اور لقمان کھڑا ہو جا کھڑا ہو جا وہ انسما بنتی ابھی بکر رضی اللہ عنہما اسماء بنتی ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ان صلی اللہ علیہ وسلم قالا فی دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا فی دم الحيض یصيب الثوب बेशक نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے خون کے بارے میں فرمایا جو کپڑے کو پہنچے تحتہ تحتہ ب فتح الط وضم الح بعدها تا مشدده مذمومه تحتوہو. تا پر فتح ہا پر ضما اس کے بعد تا مشددہ مضموم تحرت ہُ اس کو کورچے وہ عورت اس کو کچے خورج خورچ کر اس کو یعنی کہ پانی کے ساتھ نہ ملے سما تک بل پھر پانی کے ساتھ اس کو ملے مال مال کے دھوئے سما تن ظاہو ہو پھر اس کو پانی کے ساتھ دھوئے سما تسلی پھر اس میں نماز پڑے یعنی کہ اس کو اچھی طرح سے دھو کے کپڑے کو حید والے کو اس میں بھی نماز پڑی جا سکتی ہے متافا کن ہی اس کو ملے کھرچے سما تک رس پھر پانی کے ساتھ رگڑ رگڑ کے دھوئے سما تنظاہر پھر اس کو پانی کے ساتھ دھوئے پھر اس میں نماز پڑے پہلے تو اس کپڑے کو خشک کو ہی جہاں خون لگا ہے خشک ہو گیا ہے اس کو اچھی طرح سے ملے گی نا تو وہ کافی اتر جائے گا پھر پانی کے ساتھ اتنی جگہ کو اچھی طرح سے وہ رگڑے پانی کے ساتھ مال مال کے پھر سارا کپڑا دھو لے پھر اس میں نماز پڑھ لے ضروری نہیں ہے خشک ہونے کا انتظار کرنا فوراً کرے گی تو پھر تو آسانی رہے گی خولا تو لبی انبی ہو ریرا تھا رضی اللہ قال ابو ہو رضی اللہ سے روایت ہے کہتے ہیں قالت خولا تو خولا رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ فعلم ید حبی دم ان اتنا مال مل کے دھونے کے بعد بھی اگر خون نہ جائے مطلب خون کا نشان باقی رہے آپ نے فرمایا فی تجھ کو پانی ہی کافی ہے ولا یا دررو کی آسا اس کا جو نشان ہے وہ تجھے نقصان نہیں دے گا خون ختم ہو گیا نا نشان باقی رہ گیا داغ لگا ہوا ہے تو داغ سے کچھ نہیں ہوتا اس کا کوئی نقصان نہیں اخرجہ ترمدی یو اس کو ترمدی نے نکالا ہے وہ سندیف اور اس کی سند ضعیف ہے